سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقود یہ صحابی فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرمانے رہی ہوں اب نو بنی امین کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہے نیت بری ہے تو عمل قبول نہیں ہو اعمال یہ عمل کی جمع ہے عمل انسان شعور کے ساتھ کرتا ہے اور فعل شعور اور لاشعوری دونوں کیفیتوں میں انسان عمل کرتا ہے عمل قلف کیوں بولا انسان عمل کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کا قصد کرتا ہے ارادہ کرتا ہے شعور کے ساتھ ادرا کے ساتھ کوئی بھی کام کرے اس کو عمل بولتے ہیں اور اگر انسان لاشہری میں کچھ کرتا جائے اس کو فعل کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک معیار بیان کیا ہے کہ نیت خالص ہو نیت میں اخلاق ہو اخلاق کیا ہے اخلاق کا مطلب ہے کسی چیز کو چن لینا آیبوں سے پاک کر دینا کسی چیز کو آمیز سے دور کر دینا انسان اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے ہر ایپ سے اس کو پاک کرے ایپ کیا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے لوگوں میں تاریخی کلیمہ سننے کے لیے واہ کروانے کے لیے کوئی بات کوئی عمل پیش کرے یہی اس عمل کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اخلاق کا مطلب خالص ہونا بھی ہے نجات دینا بھی ہے محفوظ ہونا بھی ہے جس عمل میں نیت خالص ہو یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عمل نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو عمل خلوص سے کیا جائے یہی عمل انسان کا محفوظ کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا خالص ہو عربی زبان میں بولا جاتا جس کا مطلب ہے معاملے میں صفائی برتنا ہمیشہ اسی شخص کے معاملات اچھے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتا ہے بالکل صاف ستھری زندگی وہی گزار سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوتی ہے الخلاص خالص سونے اور چاندنی کو کہتے ہیں جس طرح خالص سونے اور چاندنی کی کیا ہی قیمت ہے ایسا انسان بھی اللہ کی ہاں بہت مہنگا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلوص سے نواز دیا ہوتا ہے اخلاص یہ خرافوں سے بھی ہے اس کا مطلب سفیدی ہے جس طرح سفیدی انسان کو بھاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی عمل کو پسند کرتے ہیں جس عمل میں اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا نیت جس کی خالص ہے اللہ کی رضا اسے اس ہی ملے گی سلن کے لو جو ہی فلی نل سونی خرشتی جو اپنے رب کو اس حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے آم اسے چاہیے کہ امل صالح کرے امل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے امل صالح وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دو ہی اصول دو ہی شرطیں ہیں کسی نیکی کے لیے کسی عمل کی قبولیت کے لیے اور اس عمل کے نیک اور صالح ہونے کے لیے وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور اس عمل میں کیفیت وہ رکھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے بیان کی جو آپ نے کر کے دکھا یہی وجہ ہے اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں امل تنسلہ نوسیدہ اخلاص نہ ہو نیت خالص نہ ہو آرام میلہ انسانی جان عمل کر کر کے تھک جائے گی لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن اسے جہنم میں جانا پڑے گا اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے نوازے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے سے محبت کی توقیقتہ فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کے آئیڈیل اور رول ماڈل سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائیں